المستقل چنا ہم کو سیدھے رستے پر پہ تو انعام کیا جن پر تیرا غصہ بھی نہیں ہوا اور جو راستے سے بھی نہیں بھٹکے سبحان ربی کا رب عزت عما یصفون اسلام الال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 سرات المستیم ایک دن اسرات المستقیم کی تشریح اور اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے تقیم کے سلسلہ میں سرات مستقیم کی تشریح اور تفسیر کے سلسلہ میں, میں نے آپ کو پرانے پاک کے کئی مقامات اور کئی آیات دکھائیں بھی اور سنائی بھی سراط مستقیم کی ہلکی سی کتنے کروں سراط مستقیم کی مختصر سی تفسیر اور تشریح سورت فاتحہ کے اندر کر دی گئی سرات الزینہ ان سرات مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے یہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا یہ کون ہے اس کو صورت نساء میں بیان کیا منن نبی و صدیقینا و شہدا معلوم ہوا سرات مستقیم وہ رستہ ہے جس پر اللہ کے سارے نبی چلے سرات مستقیم وہ راہ ہے جس پر صدیقین چلتے رہے سرات مستقیم وہ شاہراہ ہے جس پر شہداء چلے اور سرات مستقیم وہ رستہ ہے جس پر صالحین اور بزرگان دین اور اولیا اللہ چلے پھر میں نے قرآن پاک کی آیا سے یہ ثابت دیا کہ سراتیں مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے میں شرک والی بیماری موجود ہو نہیں شرک نہیں ہے اس رستے میں پھر میں نے گزشتہ درس میں حضرت عیسیٰ کی وہ کلام جو انہوں نے ماں کی گود میں کی اور اللہ کا وہ کلام جو اللہ میدان معاشر میں مجرموں سے کریں گے سورت یاسین میں اس کا ذکر ہے وہ میں نے آپ کو سنایا کئی لوگوں نے ان آیتوں کو دیکھا جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ سراتی مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے میں عبادت اور پکار ہوگی تو صرف کس کی ہوگی اس رستے میں خالص پکار ہے تو اللہ کی ہے پھر میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ صورت مریم میں حضرت عیسیٰ کی زبانی صورت یاسین میں اللہ کا مجرموں سے خطاب خالص اپنی عبادت کو سرات مستقیم کہنا یہ بات خود صورت فاتحہ میں موجود ہے اییا کا و ایا کا یہ ہے سرات مستقیم ای کا نابو و کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ تیری ہی عبادت کرنا تجھے ہی پکارنا تیرا ہی سجدہ کرنا تجھے ہی ندا کرنا تجھ سے ہی مدد مانگنا یا اللہ یہ رستہ جو ہے تو مرتے ٹائم تک ہمیں اسی رستے پہ پکا رکھ ایک دن سرات الم آج میں آپ کو پرانے پاک کی جو آیت دکھانے لگا ہوں اس میں اللہ نے سرات مستقیم اس میں اللہ نے سرات مستقیم کو ذرا پھیلا دیا ہے اس میں بہت سی باتوں کا تذکرہ اللہ نے کر دیا وہاں سے معلوم ہوتا ہے سرات مستقیم نام ہے عقائد حقا کا سرات مستقیم نام ہے آمال صالحہ کا سرات مستقیم نام ہے اللہ کے احکام کو ماننے کا اور سرات مستقیم نام ہے اللہ نے جن باتوں سے روک دیا ہے ان باتوں سے رک جانے کا دیکھیے وہ جگہ قرآن پاک میں سفا ہے ایک سو ہے ایک آیت سورت کا نام ہے سورت انعام آیت نمبر ہے ایک سو اکاون ایک سو چونتیس سفے پہ جہاں رکو ختم ہو رہا ہے اگلا رکو جہاں سے شروع ہو رہا ہے آٹھواں پارہ سورت کا نام سورت انعم آیت نمبر ہے ایک سو اکیاون مشرقین مکہ جہاں اور بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھے وہاں ان میں ایک برائی یہ تھی کہ اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو از خود حرام قرار دیتے تھے یہ گائے ہم نے فلا بت کے نام پہ چھوڑ دی ہے اس کو زبا نہیں کرنا یہ اونٹنی ہم نے فلا بت کے نام پہ چھوڑ ہے اس کا دودھ نہیں دونا جو چیزیں حلال کی تھیں اللہ نے اپنے بزرگوں کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر کیا قرار دیتے تھے مثلاً یہ جانور جو امید سے ہے اگر اس نے نر جان دیا تو صرف مرد اس کو کھانے کے حقدار ہوں گے عورتیں نہیں کھا سکیں گی اگر اس نے جانور بچہ مادہ جان دیا تو پھر مردوں اور سب شریک یعنی خود از خود انہوں نے کچھ جہالت کی وجہ سے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا اللہ نے فرمایا جن چیزوں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ حرام نہیں ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حرام کیا ہے کل میرے پیغمبر اعلان فرمائیے تعالو آؤ ادھر آؤ اتلو میں پڑھتا ہوں اتلو میں تلاوت کرتا ہوں میں پڑھتا ہوں ما وہ چیزیں حرم ربکم جو چیزیں تمہارے رب نے کیا کر دی علیکم آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم پر رب نے کیا حرام کیا ہے جو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ حرام نہیں ہے ہم بتاتے ہیں کہ حرام کیا ہے اب اللہ نے وہ چیزیں گننا شروع کی پہلی چیز اللہ تشرکو کو بھی شیع. پہلی چیز یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی شر... کسی چیز کو شریک ہو یہ شرک حرام کی ہے اللہ نے غیر اللہ کی پوجا پاٹ غیر اللہ کے سجدے اللہ کی سفتیں اوروں میں ماننا کسی کو داتا کہنا کسی کو گنج باش کہنا کسی کا سجدہ کرنا کسی کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھنا کسی کو کرنیاں بھرنیاں والا سمجھنا کسی کی نظر نیاز دینا کسی کو حاجت روا مشکل کشاد سمجھنا پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے وہ شرک ہے اللہ تشرکو بھی شیا تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں گے یہ پہلی چیز ہے ببل والدئی نے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے ماں باپ کی توہین کرنا ماں باپ کی بے ادبی کرنا ماں باپ کے حکم کی ادولی کرنا ماں باپ کا فرمان نہ ماننا یہ ہم نے حرام کیا ہے کہ ماں باپ کی بے ادبی مت کرو گستاخی نہ کرو بلکہ بالوالدین والدی نے اپنے والدین کے ساتھ حسن لفظ آپ نے دیکھے ہیں قرآن کیا استعمال کرتا ہے اس پہ ذرا پھر غور کیجیے اپنے ماں باپ کی اتات کرو نہیں کہا اپنے ماں باپ کا کہا مانو یہ نہیں کہا فرمایا اتنی سی بات کہ ماں باپ کا کہا مانو یہ کوئی کمال نہیں ہے وہ بل نے صرف ماں باپ کی اتات اور فرما برداری نہیں کرنی بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس سلوک کرنا ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے ان کے ساتھ سلوک بہتر رکھنا ہے ولا تک تلو اولا من ام لا مت قتل کرو اپنی اولاد کو پہلے اپنا حق بتایا ترتیب دیکھی ہے آپ نے پہلے اپنا حق بتایا کہ میری توحید کو مانو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو پھر جب مخلوقات کے مخلوق کے حق بتانا چاہے تو مخلوق میں سب سے پہلا حق کس کا ذکر کیا والدین کا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو پھر ماں باپ کو کہا کہ تم نے اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے اولاد نے تو تمہارے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے تم نے اولاد سے کیا کرنا ہے لا تک تلو اولاد مت قتل کرو اپنی اولاد کو من املاکن بھوک کی وجہ سے املاک افلاس املاک فکر بھوک کھلائیں گے کہاں سے رہیں گے کہاں ایک اور جگہ پہ فرمایا ولا تک اولادکم من خشیت املاک اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو کہ یہ آگے ہے بچہ آگے جا کے اس کو کھلائیں گے کہاں سے میری آمدنی کے ذرائع محدود ہیں یہ کیسے پلے گا اس کو کہاں سے کھلائیں گے اس ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو کیوں و نرزو کو کم ی اس لیے کہ تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں میں اس کی کوئی تشریح نہیں کرنا چاہتا محکمہ بہبودی آبادی والے ناراض نہ ہو جائے کہ بچے گھٹاؤ کھائیں گے کہاں سے رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے وسائل ملک کے پاس نہیں ہے کوئی ان سے پوچھے کہ پہلے دنیا کو جو وسائل مہیا ہے یہ تم نے دیے ہیں یا تمہارے باپ نے دیے ہیں تم تو الٹا زمین کھینچ رہے ہو لوگوں کے پاؤں تلے سے تم نے ہر چیز اتنی مہنگی کر دی ہے کہ ایک انسان زندگی نہیں گزار سکتا پہلے وسائل تم مہیا کرتے ہو ان لوگوں کو مکان تم نے دیے ان لوگوں کے روزی رسا تم ہو کہ تمہیں آگے کی فکر پڑ گئی ہے کہ زیادہ اولاد ہوگی تو پھر یہ کھائیں گے کہاں سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں یہاں چار چار بھائی ہوں گے آپ کے پانچ پانچ بھائی ہوں گے آپ کے چھ چھ بھائی ہوں گے آپ کے تین تین بھائی ہوں گے آپ کے بڑی عمر کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں آج سے تیس پینتیس پہ سال پہلے جب آپ بچے تھے اور آپ کا ایک والد کمانے والا تھا اور آج آپ بہت سارے ہیں پہلے آپ زیادہ خوشحال تھے کہ اب زیادہ خوشحال ہو اب زیادہ خوشحال ہیں آپ اپنے والد کی زندگی دیکھیے اپنے دادا کی زندگی دیکھیے انہیں کھانے کے لیے کیا ملتا تھا آپ کیا کھاتے ہیں وہ کس قسم کے مکانوں میں رہتے تھے آپ کس قسم کے مکانوں میں رہتے ہیں وہ کس قسم کے کپڑے پہنتے تھے آپ کس قسم کے کپڑے پہنتے, کے کپڑے پہنتے ہیں انہوں نے آپ کو کن سکولوں میں تعلیم دلوائی اور آپ اپنے بچوں کو کن سکولوں میں تعلیم دلواتے ہیں انہوں نے آپ کو کتنا کھلایا اور آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں تجربہ اس بات کا شاید ہے کہ اولاد جتنی زیادہ ہو رہی ہے اتنی خوشحالی بڑھ رہی ہے اتنی خوشحالی زیادہ ہو رہی ہے تجربہ اس بات پر شاید ہے اور پھر قرآن یہ کہتا ہے بارہواں پا ہے بارہویں پارے کا پہلا صفحہ ہے بارہویں پارے کی پہلی آیت ہے قرآن کہتا ہے وہ من دا بتن فل ارضے اللہ اللہ رض کو ہا وم مستقرہ وہ کہتے ہیں ہر اس جاندار کو جس میں روح موجود ہو اور اس کو کھانے کی حاجت ہو اس میں سانپ ہے خنزیر ہے اس میں کتے ہیں اس میں جانور ہیں اس میں درندے ہیں اس میں پرندے ہیں اس میں چرندے جس کے پاؤں زمین پہ ٹکتے ہیں اس کو دابہ کہتے ہیں اللہ فرماتی ہے صرف تم نہیں تم تو پھر انسان ہو ومام ان داب فل عرضے اللہ اللہ رض کوہ زمین پہ رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کی روزی میرے ذمہ ہے اللہ اللہ روا وہ یا علام و مستقر رہا اور اللہ جانتا ہے وہ رینگنے والا جاندار وہ انسان ہے یا کیڑا ہے وہ انسان ہے یا سانپ ہے وہ انسان ہے یا حشرات الز ہے یا کوئی درندہ ہے یا کوئی چرندہ ہے یا کوئی پرندہ ہے یا علم مستقر رہا اللہ فرماتی ہے میں جانتا ہوں کہ وہ رہتا کہاں اس کا گھر کہاں ہے اس کا بل کہاں ہے اس کا گھونسلہ کہاں ہے اس کا سوراخ کہاں ہے وہ زندگی کہاں گزارتا ہے اس کو بھی جانتا ہوں وہ مستہ میرے اللہ تیرے علم کی کمال اللہ فرماتی ہے یہ زندہ ہے کس گھونسلے میں رہتا ہے کس بل میں رہتا ہے کس سوراخ میں رہتا ہے کس تہ خانے میں رہتا ہے کس مکان میں رہتا ہے اس کو بھی جانتا ہوں انسان ہے درندے چرندے پرندے ہیں وہ مستعودہ فرمایا صرف اس کو نہیں جانتا مرنے کے بعد کہاں پہنچے گا اس کو بھی جانتا کتنی چیمٹیاں مرتی ہیں روز کتنے کیڑے مرتے ہیں روز کتنی مکھیاں مرتی ہیں روز فرماتے ہیں مستعودہ مرنے کے بعد جہاں اس کی قبر بنے گی ٹھکانہ پکڑے گا اس کو بھی میں جانتا ہوں بھوک کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو نہنو نرزوں کو کم بیا ہوم تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی ملنی. کتنی چیزیں ہو گئیں تین شرک نہ کرو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور بھوک کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. اولاد کو قتل کر آگے ایک اور آیت آ رہی ہے اسی اسی آیت کے تحت آ رہی ہے کہ کسی جان کو قتل نہ کرو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گنا ہے کسی مومن کو قتل مت کرو آگے آ رہا ہے شرک نہ کرو کسی کو قتل نہ کرو درمیان میں کہا و والدئی نے سانہ اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو فرمایا کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ قتل کسی کو نہ کرو کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ شرک نہ کرو کہنا تو یہ چاہتا تھا اولاد کو قتل نہ کرو کہنا یہ چاہتا تھا بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ آگے آ رہا اس کا ذکر درمیان میں کہہ رہا ہوں بالوالدین احسانہ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے اس نے سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ شرک کے ساتھ ماں باپ کا ذکر شرک کے ساتھ ماں باپ کے حسن سلوک کا ذکر کر کے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں تیری ماں اور تیرا باپ اس کائنات میں اس کائنات میں تیرے سب سے بڑے موسن ہیں میں نے اپنے حق کے بعد ان کے حق کا تذکرہ کیا ہے ان کی بےعدبی نہیں کرنی ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا ان کو جھڑکنا نہیں ہے ان کی نافرمانی نہیں کرنی ہے اگر تو نفلی نماز پڑھ رہا ہے ماں تجھے آواز لگا دیتی ہے اللہ فرماتے ہیں نفلی عبادت چھوڑ دے ماں باپ کی بات پہلے جا کے سن اس لیے کہ نفل دوبارہ پڑھے جا سکتے ہیں ماں باپ کا دل خراب نہ ہو جائے کہ میں نے آواز لگائی میرے بیٹے نے میری بات کو نہیں مانا اللہ فرماتے ہیں وہ ماں باپ جس کا کہا ماننا تجھ پر لازم قرار دیا گیا ہے حسن نے سلوک کا میں نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کا ذکر کیا ہے اللہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ یہ تیرے عظیم ماں باپ تیرے محسن ماں باپ اگر یہ بھی تجھے شرک کرنے کا حکم دیں تو ماں باپ کی یہ بات تسلیم اس لیے کہ اللہ تشرے کو بھی شی اللہ کے ساتھ کسی کو یہ جگہ یہی رہنے دیں 134 سو اور چلیے ذرا صفحہ نمبر 358 پہ سفا نمبر تین سو اٹھاون سورت کا نام ہے سورت ان کبوت تین سو اٹھاون سورت کا نام ہے سورت ان آیت نمبر ہے آٹھ سفے کی آخری دو سطریں بیسواں پارا ہے جی سورت کا نام سورت ان سورت ان کی آیت نمبر آٹھ سفر نمبر تین سو اٹھاون مل گیا جی بس نل بے والے دئیے حسنا وس ہم نے حکم دیا ہم نے امر کیا ہم نے وسیعت کی ہم نے حکم دیا السانا کس کو انسان کو کے بارے میں بے والدیے ماں ماں باپ کے بارے میں والدین کے بارے میں ہم نے انسان کو حکم دیا حسنا کس کا اچھائی کا بہتری کا حسن سلوک کا نیکی کرنے کا نافرمانی نہیں کرنی ہے اپنے ماں باپ کی وجہ کا وہ ان کا اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں لے تشرے کا بھی کہ تریک بنائے بھی میرے ساتھ ما لئی سال کا بھی علم ان چیزوں کو جن کا تجھے کوئی علم نہیں ہے ان کو میرا شریک بنا تیرا ماں باپ کہتا ہے فلاں قبر کا سجدہ کر فلاں کا سلام مان لے فلاں کو پکار فلاں قبر پہ آ جا اللہ اولاد دے دے گا اگر ماں باپ تجھے شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں فلا توتے ہوماں ان کی یہ بات نہیں ماننی ان کی اطاعت نہیں کرنی ان کا کہا نہیں ماننا کیوں ال مرضی حکم میری طرف ہے لوٹ کے آنا تم سب کا فون کم بیما کم تم تامل میں تم کو بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے لہذا اپنے ماں باپ کی یہ بات تم نے نہیں مانی ایک اور ہے دیکھیے سفر تین سو بہتر ہے جی سفر تین سو بہتر صورت کا نام ہے سورت لکمان سورت کا نام ہے سورت لکمان آیت نمبر ہے تیرہ تین سو بہتر سفا سفا نمبر تین سو بہتر اکیسواں پا رہا جی سورت کا نام سورت لکمان آیت نمبر تیرہ بالکل سفے کے درمیان میں وائز کال الکمانوں اور جب کہا لکمان نے یہ حکیم گزرے ہیں بہت بڑے نبی نہیں ہے یہ پیغمبر نہیں ہے بہت بڑا آدمی ہیں جس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے اس کال جب کہا لکمان نے لبنی ہی اپنے بیٹے کو وا یا اور لکمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے واز کر رہے تھے سمجھا رہے تھے اپنے بیٹے کو تو فرمایا یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے لا تو شرک اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا ان شرک کا عظیم بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے شرک سب سے بڑا گنا ہے شرک نہ کرنا پہلی وسیعت کی دوسری بس نل اور ہم نے حکم دیا اور ہم نے حکم دیا انسان کو بے والدی ہے اس کے ماں باپ کے بارے میں اس کے والدین کے بارے میں ہم نے انسان کو حکم دیا ہم الت ہو پیٹ میں اٹھایا اس کو اس کی ماں نے واہن اللہ وہنن تھک تھک کے وہن اللہ وہنن کمزوری پر کمزوری جون جوں ایام زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کمزوری توں توں اس والدہ کی بڑھتی جا رہی ہے تھک تھک کے تیری والدہ نے تجھے اٹھایا وہ فسال ہوں فی آمین اور دودھ چھڑایا فی آمئین دو سالوں میں پہلے تجھے پیٹ میں اٹھایا تھک تھک کے اٹھایا بوجھ اٹھایا کمزوری برداشت کرتی رہی پھر دو سال تک تیری ماں تجھے دودھ پلاتی رہی کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیکن ماں کا تجھ پہ بڑا احسان ہے ماں کی خدمت زیادہ کر ماں کی خدمت زیادہ کر اس کا احسان تجھ پہ زیادہ ہے انشکر لی شکر کر میرا بھی والے والد اور شکر کر اپنے والدین کا بھی المصیر میری طرف پلٹ کے آنا ہے میری طرف لوٹ کے آنا ہے تم نے بھی تمہارے ماں باپ نے بھی وَإِن انجاہدا کا اور اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں اللہ انتشرے کا اس بات پر کہ تُو شریک بنا بھی میرے ساتھ ماں علیہ صلاح کا بھی علم ان, ان چیزوں کو جن کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں ہے ماں باپ تجھے مجبور کرتے ہیں کہ شرکیہ کام کر فلا توتے ہو اپنے ماں باپ کی یہ بات نہیں ماننی ان کی اتات نہیں کرنی اس بات میں شرک کرنے کے مسئلے میں اتات نہیں کرنی وہ صاحب ہو ما فی دنیا لیکن اس کے باوجود دنیاوی معاملات میں مشرق ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھنا ہے وہ صاحب ہو ماں پھر دنیا معروفا مشرق ماں باپ ہندو ماں باپ عیسائی ماں باپ یہ مسلمان ہیں ماں باپ کافر ہیں اس کے باوجود ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھنا ہے نافرمانی فرمانی ان کی نہیں کرنی ہے. علماء دیوبند میں ایک بہت بڑے عالم ہوئے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کے بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں ان کو بیت اللہ میں کئی سال تک تفسیر پڑھانے کا شرف حاصل ہوا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی مولانا عبید اللہ سندھی یہ سکھ خاندان سے مسلمان ہوئے ان کا سارا خاندان سکھ ہے والد سکھ ہے ان کی والد سکھنی ہیں اور یہ ان میں سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ مسلمان ہو گئے تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں مولانا عبید اللہ سندھی مسجد میں درس دے رہے ہیں ڈھیر سارے طالب علم ہیں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے والدہ سکھنی والدہ دروازے پہ آ جاتی ہے عبید اللہ کر کے نہیں بلاتی سکھوں والا نام لے کے بلاتی ہے وہ جو پرانا نام تھا وہ نام لے کے بلاتی ہے مولانا سبق چھوڑ دیتی ہیں دروازے پہ چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں سے جو وہ کہنا چاہتی ہے گفتگو کرتے ہیں یک یقلابا نے دیکھا کہ ماں نے جوتی اتاری ہے اپنے پاؤں سے اور عبید اللہ سندھی کو ماں نے سکھنی ماں نے مارنا شروع کر دیا ہے طالب علموں کے سامنے طالب علم کہتے ہیں کہ ماں کے ہاتھ سے جب جوتی چھوٹ کے زمین پہ آ پڑی اوبید اللہ سندی نے جوتی اٹھا کے پھر ماں کے ہاتھ میں تھما اور سر یوں جھکایا ہوا ہے سر نہیں اٹھاتے ہیں صاحب ہو ما فی دنیا معروفہ ماں باپ کی کفر اور شرک والی بات نہیں ماننی لیکن اس کے باوجود دنیا کے معاملات میں ان کی فرما برداری کرنی ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ اولاد کا جو سلوک ہے تشویشناک حد تک وہ صحیح نہیں ہے جس روش پہ یہ دنیا چل نکلی ہے اور ماں باپ اس پر شاقی نظر آتے ہیں لیکن آپ کو علم ہے ایک شخصیت گزری ہے جس کو آپ اویس کرنی کہتے ہیں مسلم کی یہ روایت ہے مسلم شریف حدیث کی دوسرے نمبر کی کتاب ہے پہلا نمبر ہے بخاری کا اس کے بعد مسلم کتاب ہے اہل سنت کی مسلم کی یہ روایت ہے اویس کرنی نے نبی پاک کا زمانہ پا لیا تھا آپ کے زمانے میں وہ موجود تھا اس نے پیغام بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ میری ماں بڑی بیمار ہے میرے سوا ماں کا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں تو بوڑھی بیمار ماں کو چھوڑ کے میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کروں صحابہ کے زمرے میں شامل ہو جاؤں صحابہ کے زمرے میں شامل ہونا یہ کم شرف ہے یہ کم درجے کا شرف ہے نبی پاک کے چہرے کی زیارت ایک بندہ اس زمانے میں موجود ہے وہ مدینے جا سکتا ہے جوانی اس پر بھرپور ہے نبی پاک کا چہرہ دیکھ سکتا ہے آج لوگ نبی پاک کے روزے کی جالی دیکھنے کو ترستے ہیں چاہتے ہیں کہ اڑ کے ہم وہاں پہنچ جائیں اویس کرنی مومن بھی ہے کلمہ پڑ چکا ہے مسلمان ہو چکا ہے اور یہ پہنچ سکتا ہے جوانی اس کے پاس ہے اور یہ صحابہ کا شرف حاصل کر سکتا ہے صحابی ہونا کوئی کم شرف ہے نبی پاک نے فرمایا مرانی رام رانی رعا فت ہر رم اللہ علیہ نار جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے کو دیکھا جہنم اس پر بھی حرام ہے اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا جہنم اس پر بھی حرام تابیوں پر بھی جہنم حرام ہے صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جس نے صحابی کے چہرے کو دیکھا جہنم اس پر بھی حرام ہے اویس کرنی کہتے ہیں یا رسول اللہ ماں بوری ہے بیمار ہے اگر اجازت ہو تو بوڑھی ماں کو چھوڑ کے آپ کی خدمت میں آ جاؤں آپ کا چہرہ انور دیکھ لوں تو نبی پاک اویس کرنی کو جواب دیتی ہے کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ماں کی خدمت لازم پکڑو اب آپ کو احساس ہوا کہ ہماری شریعت کتنا زور دینا چاہتی ہے بورے والدین کی خدمت پر ہماری شریعت کتنا زور دینا چاہتی ہے والدین کی اتاد پر اپنی ماں کی خدمت کرو پھر اویس کرنی نبی پاک کے پاس نہیں آیا ماں کی خدمت میں اویس کرنی لگ گیا حتیہ کہ نبی پاک کا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا لیکن اویس کرنی کو عظمت کتنی ملی اویس کرنی کو شان کتنا ملا اویس کرنی کو اس قربانی کا یہ قربانی تھی بہت بڑی کہ ماں کی خدمت کرنی ہے نبی پاک کی زیارت سے محروم ہو رہا اس قربانی کی عظمت اس قربانی دینے کی عظمت اور شان اور مقام اور درجہ کیا حاصل ہوا ہے نبی پاک یہ بھی مسلم کی روایت ہے نبی پاک حضرت عمر فاروق جیسے آدمی کو کہتے ہیں جو سب صحابہ سے سوائے حضرت ابو بکر کے سب صحابہ سے آلہ ہے افضل ہے اشرف ہے جس کو نبی پاک نے دس مرتبہ اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا عمر انت تفر الجنہ جس کا مکان نبی پاک جنت میں دیکھ کے آئے لوکانہ بادی لکانا عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا نبی پاک ان کا اقرار کر رہے ہیں عظمت کا اعلان کر رہے ہیں ان کی شان بیان کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق جیسے آدمی کو نبی پاک نے فرمایا تھا اے عمر کرن کا رہنے والا ایک آدمی وہ میری زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا ماں کی خدمت کرنے کے لیے وہاں رک گیا ہے اے عمر اگر کبھی وہ آدمی تجھے کسی جگہ پہ مل جائے تو اس آدمی سے اپنے لیے دعا کروانا اس آدمی سے اپنے لیے دعا کروانا عمر فاروق جیسے شخص کو نبی پاک کہنا چاہتے ہیں ماں کی خدمت کرنے کا جو اجر اور عظمت ویس کرنی کو حاصل ہوئی عمر فاروق جیسا آدمی منتیں کر کے اویس کرنی سے دعا کروائی پھر اویس کرنی سے ملاقات کی اور اویس کرنی سے دعا کروائی ایک صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی کیا ہے نبی پاک نے فرمایا وقت پہ نماز کا پڑھنا یہ ساری نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کی خدمت کرنا ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس بات کی کہ نبی پاک نے ماں باپ کی عظمت کا کتنا اعلان کیا صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ پہلی نیکی وقت پہ نماز کو ادا کرنا دوسرے نمبر کی نیکی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تیسرے درجے پہ نیکی کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے رستے میں جہاد کرنا باپ کو سمجھ آئی کہ ماں باپ کی عظمت کا اور ماں باپ کی خدمت کا مقام کیا ہے اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا اور جہاد کو تیسرے نمبر پہ رکھا جس جہاد کا مرتبہ اور جس جہاد کا مقام یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو آدمی اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے سے یا اس کی سواری کے نیچے سے گرد و غبار اڑ کر اس بندے کے جسم پہ پڑ جاتا ہے اللہ نے اس جسم پہ جہنم کی یاد جہنم کی آگ حرام قرار دے دی ہے جو ایک رات کے لیے سرحدوں کی حفاظت کے لیے جاگتا ہے اللہ نے اس آگ پر جہنم کی آگ حرام قرار دے دی ہے نبی پاک نے فرمایا جو آدمی اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلا اور پھر اللہ کے رستے میں نکلتے ہوئے وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا اللہ کے ہاں اس طرح پیش ہوگا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا جہاد کا اتنا بڑا مقام ہے اور اس میں شہادت ہوتی ہے نبی پاک نے کہا تھا ودت تو انکتل افی سبی للہ سما ہویا سما اختل سما ہویا سما اختل سما میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رستے میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر, کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زند... قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہے کہ میں اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اس سلوک کرنا جہاد سے بھی بڑی نیکی ہے یہ تیرے لیے جنت ہے یہ تیرے لیے جہنم ہے اگر وہ شرک پہ مجبور کرتے ہیں تو یہ شرک والی بات اپنے ماں باپ کی تسلیم نہیں کرنی ہے پلٹی ہے ذرا واپس اسی سفے پہ صفحہ ایک سو اکامن پہ صفحہ نمبر ایک سو اکامن. جہاں سے ہم نے اس آیت کو شروع کیا تھا ہاں? ایک سو چونتی سفر نمبر ایک سو چونتی آیت نمبر ایک سو اکاون سفر نمبر ایک سو چونتی پہ آ جائیے جی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے لیکن اگر وہ شرک کرنے پہ مجبور کریں تو ماں باپ کی یہ بات نہیں ماننی ایک صحابی ہیں سادبن ابی وکاس از اشرح مبشرہ ان دس صحابیوں میں شامل ہیں جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے اشرح مبشرہ میں سادبن ابی وکاس نبی پاک ان کو اپنا مامو کہا کرتے تھے اتنا بلند مقام ہے سادن ابی وکاس کا اوت کے میدان میں جب یہ تیر چلا رہے تھے تو نبی پاک اپنے ہاتھ سے ان کو تیر پکڑاتے تھے اپنے ہاتھ سے تیر پکڑاتے تھے اور یہ تیر کافروں پہ چلاتے تھے اور نبی پاک پیچھے سے کہتے تھے ارم یا ساتھ ارم یا خدا کا بی و امی سات تیر چلاؤ تجھ پر محمد کی ماں بھی قربان محمد کا باپ بھی قربان اللہ اکبر تجھ پہ میری ماں قربان تجھ پہ میرا باپ قربان یہ ساد ابن ابی و جب مسلمان ہوئے ہیں اور جب مومن ہوئے نبی پاک کی محفل میں آئے تو ان کی ماں مشرقہ ہے ان کو جب پتا چلا کہ ساتھ تو مومن بن گیا ہے محمد کے دربار کا سپاہی بن گیا ہے تو ان کی ماں نے یہ منت مانی کہ جب تک ساتھ واپس پرانے دین میں نہیں آئے گا میں سر میں کنگی نہیں کروں گی میں چھاؤں پہ نہیں بیٹھوں گی اور کوئی چیز نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ بالوں میں کنگی کروں گی نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی نہ کوئی چیز کھاؤں گی ان کا ارادہ یہ تھا سعد میرا اکلوتا بیٹا سعد میرا لاڈلا بیٹا سات کے ساتھ میری برسوں کی رفاقت سات میرے پاؤں میں کانٹا چپ جائے تو میرا بیٹا برداشت نہ کر سکے ماں بال بخیرے, دھوپ پہ بیٹھی ہو اور کھانے سے انکار کر دے بھلا ساتھ یہ برداشت کرے گا ساتھ بھاگتا ہوا آئے گا واپس اپنے دین میں آ جائے گا ماں کو گود میں اٹھا کے چھاؤں پہ بٹھائے گا اپنے ہاتھ سے کھلائے گا یہ بیٹھی ہے دھوپ میں بال کھولے نہ کوئی چیز کھاتی ہے نہ کوئی چیز پیتی ہے کسی نے حضرت سات کو جا کے بتایا کہ تیری ماں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے کھانے پینے سے کاری ہے کہ تاپس آ جا ساتھ تڑپ کے اٹھے ہیں ماں کے پاس آئے ہیں اور ماں کو آ کے کہتی کیا بات ہے کیوں بیٹھی ہیں آپ دھوپ پر بال بکھیرے ہوئے تو ماں کہتی ہے تو سابی ہو گیا ہے تو سابی ہو گیا اس زمانے میں جو ایک کے در کا بن جاتا تھا اس کو لوگ کیا کہتے تھے جس طرح آپ ہمیں کہتے ہیں وہابی سابی کا ترجمہ ہے نا سابی کا یہ ترجمہ ہے وہابی کہہ دینا تو سابی ہو گیا جب تک واپس اپنے دین میں نہیں آئے گا اس وقت تک وقت تک میں چھاؤں میں نہیں آؤں گی کھانے پینے سے میں انکاری ہوں نے سنا ماں کے دل میں تو کوئی اور بات تھی لیکن اب ساتھ تو محمد کو دیکھ کے آیا تھا نا اب تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آیا ہے نا ساتھ کہتا ہیں ماں تیرے جسم میں کتنی روحیں کہتی ہے ایک ساتھ کہتا ہے ماں اگر تیرے جسم میں سو روحیں ہوتی نا اور دھوم میں تڑپ تڑپ کے نکل جاتی میں یہ تڑپ تڑپ کے تیری روح میں نکلنا برداشت کر سکتا ہوں محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ ہو میں اب شرک نہیں کر سکتا کفر کی طرح میں نہیں پلٹ سکتا ماں نے دیکھا اور ماں نے, ماں نے کہا بیٹا ماں کی ٹھنڈی چھاؤ ماں کی مانتا اور ماں کی شفقت اس کو چھوڑ کر ایک آدمی کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہو جو الادلہ سادی ہے بے دین ہے ماں کی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی سات جواب میں کہتا ہے ماں تیری ٹھنڈی چھاؤں بھلا کب تک کام آئے گی میری آنکھیں بند ہو جائیں تیری تھندی چھاؤں ختم ہو جائے گی تیری آنکھیں بند ہو جائیں ٹھنڈی چھاؤں ختم ہو جائے گی تیری ٹھنڈی چھاؤں کا تعلق دنیا تک زندگی تک اور قیامت کے دن جب میں تیرے سامنے آؤں گا تو تو مجھ سے بھاگ جائے گی مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دے گی بیٹا ماں سے ماں بیٹے سے باپ بیٹی سے بیٹی باپ سے میاں بیوی سے بیوی میاں سے بھاگ رہے ہوں گے قیامت کے دن تو قیامت کے دن مجھے پہچاننے سے انکار نہیں کرے گی کر دے گی انکار اور جس کا دامن پکڑ کے ما زاہرا منہا جو بے حیائی ظاہر ہو وہ ماں اور جو بے حیائی پوشیدوں بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا زنا بے حیائی ہے زنا کرنا بے حیائی ہے اور اس بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیز بے پردگی ہے زنا بے حیائی ہے اور اس بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیز بے پردگی ہے وہ چیزیں جو گناوں اور بے حیائیوں تک جانے والی ہیں ان چیزوں سے بھی رک جاؤ بلا تکرب الفبائش بے حیاں کے قریب نہیں جانا اس سے مراد زنا ہے اس سے مراد نظر بد کا اٹھانا اس سے مراد فوش گفتگو کرنا فواشی بے حیائی اریا یہ ساری چیزیں اس میں جھوٹ گالم گلوچ بری زبان کا استعمال کرنا یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں ان باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ میں پردے پر ایک مستقل درست دوں گا میرے ذہن میں ہے جب ہم صورت فاتحہ کا اختتام کر لیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم درست دیں گے وہ ایک ایک موضوع پر ہم دیتے چلے جائیں گے مثلا پردہ ہے شرک کیا ہے صحابہ کی عظمت ہے بشریت النبی ہے مختار کل کا مسئلہ ہے علم غیب کا مسئلہ ہے سماع موتا کا مسئلہ. یہ سب ہم ایک ایک پر بحث کریں گے میں فی الحال پردے پر بحث نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پردے کا حکم دیا ہے کس نے مانتی یہ مانتے ہو کہ دیا ہے مانتے ہو اور دیندار لوگوں مانتے ہو ہوں بیڑا تو سڈا رڑیا پیار جو بے دین ہے انہوں نے تو جو کرنا تھا کرنا تھا اب تو دیندار گھرانوں کی عورتوں نے چادریں اتار دی ہیں گلے میں ڈال رکھی ہیں چادریں دیندار کہلانے والے نمازی لوگ وہ پردے سے بے پرواہ ہو چکے ہیں پردہ قرآن نے حکم دیا کرنا فی بجوتے کننا میرے نبی کی گھر والی ہو اپنے گھروں میں بیٹھی رہو مت نکلو باہر اور اگر کبھی نکلنا پڑے یدنی لئی من جلابی بےنا اپنے چادروں کے گھونگٹ گٹ اپنے چہروں پر ڈال لیا کرو لٹکا لیا کرو پردے کا حکم دیا صاحب نابینا صحابی آ رہا ہے حضرت افسا حضرت آشا بیٹھی ہے نابینا صحابی سوٹی مارتا مارتا آ رہا ہے نبی پاک حضرت آشا سے کہتے ہیں اندر چلی جاؤ حضرت افسر سے کہتے ہیں اندر چلی جاؤ عبداللہ ابن مکتوم آ رہا ہے حضرت آشا نے رض کی یا رسول اللہ نابینا ہے اس کو نظر آتا ہے نبی پاک نے فرمایا وہ نابینا ہے تم بھی نابینا نا ہو تم نابینا نا ہو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں پردے کا حکم ہے سختی کے ساتھ حکم دیا پردے کا جو حکم شریعت نے دیا میں خانے خدا میں ہوں بابوز ہوں قرآن میرے سامنے اللہ پاک کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اگر شریعت کے پردے پر جو شریعت چاہتی ہے جس پر آج کسی کا عمل نہیں کوئی مولوی غیر مولوی امام غیر امام کوئی پیر اس کا مرید کسی کا بھی اس پہ عمل نہیں شریت کیا کہتی ہے چچا کے بیٹے سے پردہ کرو ماموں کے بیٹے سے پردہ کرو جن جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ کرو یہ ہے کسی میں موجود نہیں موجود جو پردہ شریعت کو مطلوب ہے اگر آج ہم اس پردے پہ عمل کر لیں خدا کی قسم پورے ملک میں ایک کیس بھی زنا کا نہیں ہو سکتا شریعت نے کچے پاؤں نہیں رکھے ہماری غیرت کی حفاظت کی ہے ہماری عزت کی حفاظت کرنی چاہتی ہے شریعت دین ہے ہی دین اخلاق ہمارا دین کیا ہے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہو تو مسکرا کے بولو اچھی کلام کرو اچھی گفتگو کرو دین اخلاق ہے بد نہ کرو کسی سے بد اخلاقی مت کرو یہ مسلمان کشیوا نہیں ہے لیکن عورت گھر میں اکیلی ہے خاوند کا دوست آ گیا بھائی کا دوست آ گیا بیٹے کا دوست آ گیا یہ گھر میں اکیلی ہے اس نے دستک دی قرآن اس عورت کو کیا کہتا ہے اخلاق پیش کر کے بد اخلاقی قرآن اس وقت اس عورت کو یہ نہیں کہتا بیٹھک کھولے دیتی ہوں آپ تشریف رکھیں ابھی وہ آ جائیں گے میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں شریعت یہ نہیں کہتی شریعت کہتی ہے بد اخلاقی کا مظاہرہ کر تم اکیلی ہے گھر میں اگر اس آدمی کے دماغ کے کسی کونے میں بھی کوئی شیطانیت ہے نا تو تیری بد اخلاقی کی وجہ سے وہ شیتانیت مجھے نہیں پتا کہاں ہے کب آئیں گے میں نہیں جانتی کدوں آئیں گے اس طرح کا رویہ شریعت کہتی تاکہ مسلمان عورت کی عزت کی کیا ہو حفاظت شریعت تو یہ چاہتی شریعت یہ نہیں چاہتی ہبا کی بیٹی اور محمد کا کلمہ پڑھنے والی جہازوں میں سکھوں اور ہندوؤں اور انگریزوں کو مسکرا مسکرا کے مشروبات پیش کرتی ہے یہ غیرتی ہے محمد کا کلمہ پڑھنے والی انگریزوں کے سامنے بچتی جا رہی ہے حضرت آشا اور فاطمہ کا نام لینے والی غیر مسلم شرابی کتے ان سے وہ مسکرا کے کلام کرتی ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی شریعت کہتی ہے ولا تک بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ رک جاؤ بے حیائی کے کاموں سے ولا تک النفس مت قتل کرو کسی جان کو حرم اللہ کی اللہ جس جان کو قتل کرنا اللہ نے کیا قرار دیا کسی مومن کو قتل مت کرو نبی پاک نے فرمایا کلمہ پڑنے والے کے خون کی حرمت کعبے کے برابر ہے معمولی نہیں ہے ایک مومن کے خون کی حرمت عزت کعبے کے برابر ہے جو آدمی کسی مومن کو قتل کرتا ہے وہ ایسے سمجھے کہ اس نے کابے پہ حملہ کیا ہے آج ہمارے ملک میں جو حالات ہیں ایک دوسرے پہ جس طرح گولیاں برسائی جاتی ہیں یا مال و دولت کے لیے جس طرح قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے یا معمولی لڑائیوں پر جس طرح ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے خون بہا دیا جاتا ہے اور یہاں تو عجیب تماشا ہے اخبارات میں پڑتے ہیں جائیداد کے لیے بیٹے نے باپ کو گولی مار دی سکے بھائی نے سکے بھائی کو گولی مار دی بھتیجے نے چچا کو گولی مار دی ماموں نے اپنے بھانجے کو گولی مار دی نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالی فرماتی ہیں اگر کسی مومن کے قتل میں غور سے سنیے گا یہ حدیث اگر کسی مومن کے قتل میں سارے زمین والے شامل ہو جائیں اور سارے آسمان والے شامل ہو جائیں اللہ فرماتے ہیں اگر کسی مومن کے قتل میں ساری زمین کے لوگ شامل ہو جائیں کہ اس مومن کو قتل کر دو اور سارے آسمان والے شامل ہو جائیں اس مومن کو قتل کر دو اللہ فرماتی ہیں میں سارے زمین والوں کو اور سارے آسمان والوں کو جہنم میں پھینک دوں گا ایک مومن کے قتل کی وجہ سے اگر سارے زمین والے اکٹھے ہو جائیں میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا سب آسمان والوں کو جہنم میں ڈال دوں گا اس لیے کہ مومن کے خون کی قیمت کابے کے برابر ہے اللہ نے فرمایا جو آدمی کسی مومن کو قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم ہے خالدن ہمیشہ وہاں رہے گا کاتل پر اللہ کی لانت ہے اللہ کا غضب ہے اللہ کا غصہ ہے فرمایا کسی جان کو قتل مت کرو اللہ بالحق مگر ساتھ وہ حق کیا ہے اس نے کسی کو قتل کیا تو جواب میں اسلامی حکومت اس کو کیا کر دے قتل اس نے زنا کیا وہ شادی شدہ تھا تو شریعت اس کو سنسار کرے گی یا وہ مرتد ہو گیا تین دن کی شریعت مہلت دے گی اگر وہ باز نہیں آتا تو شریعت اس مرتد کو کیا کر دے گی قتل کر دے گی ظال کم و یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لا اللہ کم تاکہ لون تاکہ تم عقل کرو ولا تک مالیتی مال اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ کیا مطلب ہے ماں مر گیا بچہ چھوٹا ہے ظاہر بات ہے اس کا چچا یا اس کا ماموں کوئی ایک آدمی اس بچے کو کفالت میں لے گا اس کے باپ کی جائیداد ہے یہ ابھی بچہ ہے یہ ابھی دھوپ چھاؤں کو نہیں جانتا نفے نقصان کو نہیں پہچانتا تو یتیم کا مال نہیں کھانا ایک اور جگہ پہ قرآن پاک نے فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتے ہیں یتیم کا مال نہیں کھانا اللہ بلتی ہی آسن مگر آسن طریقے سے استعمال کرنا ہے جس سے اس کے مال کا نقصان نہ ہو مال کا نقصان نہ ہو اس کا حتہ تب شدہ یہاں تک کہ وہ یتیم پہنچ جائے اپنی جوانی کو عقل مند ہو جائے اسے نفے نقصان کا پتا لگنے لگ جائے اسے کاروبار کی سوج بوج ہو جائے تم محسوس کرو اب سمجھدار ہو گیا ہے اب یہ دکانداری کر سکتا ہے اب یہ مال لگا سکتا ہے کاروبار میں جب یہ سوج بوج تمہیں محسوس ہو جائے اس وقت یتیم کا مال اس کے حوالے کر دو واؤ فلکلا اور پورا کرو ماپ بلمیزان اور تول بل ساتھ ڈنڈی مارنے کے یہی میں نے قسط کا کیا میں ہے ساتھ انصاف کے انصاف کے ساتھ ماپو اور تولو کسی کو اس کا سودا گھٹ مت دو آج پاؤ یہ ایک چھٹا کسی کو گھٹ دو گے اس طرح سمجھو کہ جہنم کے انگارے پیٹ میں بھر رہے حضرت شعیب کی قوم کم تولتی تھی شرک بھی کرتی تھی شرک بھی کم تولنا کم ماپنا حضرت شعیب نے ڈرایا نہیں مانے تو کون ہے ہمیں روکتا ہے ہمارے مال ہیں ہم جس طرح چاہیں مال میں تصرف کریں انہوں نے روکا انہوں نے نہیں مانا اللہ کا عذاب آیا عذاب کی صورت یہ بنی تین دن شدید گرمی پڑی اتنی گرمی محسوس ہوتا تھا آسمان سے آگ برس رہی ہے زمین پہ پاؤں ٹکانے ان کے لیے مشکل ہو گئے چوتھے دن ایک بادل چڑا ہے جس کے نیچے بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں تین دن کی گرمی کے مارے ہوئے لوگوں نے جب اس بادل کو دیکھا اس کے نیچے ٹھنڈی اور یک ہوائیں چل رہی ہیں ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل کے کھلے میدان میں اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لینے کے لیے پہنچی ہے قرآن کہتا ہے جب وہ اس بادل کے نیچے آئے ہیں ہم نے اوپر سے آگ کی بارش برسا دی ہم نے اسی بادل سے انگاروں کی بارش برسائی جو قوم شرک کرتی تھی جو قوم کم ماپتی تھی جو قوم کم تولتی تھی ہم نے اس کو دنیا میں تباہ و برباد کر دیا تھا پورا تولو اور پورا ماپو اس میں ڈنڈی مت مارو اور, اور, اور جس ملازمت کرنے کے جتنے گھنٹے کی تنخواہ ملتی ہے اتنے گھنٹے دفتر میں کام کرو اگر اتنے گھنٹے کام نہیں کرتے ہو نا تو یہ بھی ماپ اور تول میں کیا ہے کمی تنخواہ پوری کام ادھورا یہ تم نہیں کر سکتے ہو علماء دیوبند میں بہت سے علماء ایسے آئے ہیں آپ حیران ہوں گے سن کر یہاں کیا ہوتا ہے ساڈی تنخواہ بداؤ جی خرچ زیادہ ہو گئے نہیں تنخواہ ہماری بڑھاؤ جی زیادہ کرو ہماری تنخواہ بال بچے ہیں خرچ پورا نہیں ہوتا علماء دیوبند میں کئی علماء ایسے گزرے ہیں ان کو آٹھ گھنٹے پڑھانے کی جو تنخواہ ملتی ہے اس آٹھ گھنٹے کے دوران اگر ان کا کوئی ذاتی مہمان آ جاتا ہے اور وہ اپنے مہمان کو اپنے پاس بٹھاتی ہیں اور وہ مدرسے کا وقت اس کے اوپر خرچ کر دیتی ہیں پندرہ منٹ بیس منٹ آدھ گھنٹہ وہ اس وقت کو نوٹ کرتے ہیں چوتھے پانچویں دن ایک اور مہمان آ جاتا ہے اس کو وقت بھی نوٹ کر لیتے ہیں مہینے کے بعد اس سارے منٹوں اور گھنٹوں کا حساب کر کے مدرسے والوں کو کہتی ہیں اتنا وقت ہم نے ذاتی طور پہ خرچ کیا تھا ہماری تنخواہ میں سے اتنا خرچہ کاٹ لو اس تنخواہ کی ہم روادار نہیں ہے پورا ماپو اور پورا تولو لا نکلف نفسا افسن اللہ وسا ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے اللہ وسا مگر اس کی طاقت کے مطابق یہ پورا ماپنا پورا تولنا یہ تمہیں کوئی تکلیف میں تو ہم نے نہیں ڈالا ہے یہ تمہاری طاقت کے مطابق ہے جو کچھ ہم نے تمہیں حکم دیا ویدا کل تم اور جب بھی بات کرو تو ابل کی بات کرو جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو انصاف کی بات کرو ولو کان نزا قربا اگرچہ یہ بات اپنے قریبی رشتے داروں کے بھی خلاف ہو سمجھیے گا ذرا یہ بڑا مشکل مرلہ ہوتا ہے گواہی دو عدل کی چاہے وہ گواہی تیرے باپ کے خلاف ہو چاہے وہ گواہی تیرے رشتے داروں کے خلاف ہو چاہے وہ گواہی تیری برادری کے خلاف ہو جب بھی بات کرو شہادت دو گواہی دو تو فادلو کیا کرو عدل انصاف حق کی بات کا ہندوؤں اور مسلمانوں کا ہو گیا جھگڑا ایک مسجد کی زمین کے بارے میں مسلمان کہتے تھے یہ زمین ہے مسجد کی ہندو کہتے تھے یہ زمین ہے ہمارے مندر کی معام چلا گیا ادالت میں کسی زمانے میں لوگ کتنے اچھے ہوا کرتے تھے انگریز کی عدالت ہندو اور مسلمانوں کا جھگڑا اور ہندوؤں کے ساتھ جب مسلمانوں کا جھگڑا ہو تو جذبات تو اس میں وہ نہیں ہونے ہیں ہندو کون ہوتے ہیں مندر بنانے والے ہماری مسجد ہے اللہ کا گھار ہے ہندوؤں نے انگریز کی عدالت میں کہا دو بند کے جو فلاں عالم ہیں ان مسلمانوں کے عالم اور رہبر اور امام جو فیصلہ وہ عالم کر دیں ہمیں منظور ہے ہندوؤں کو بھی پتا تھا کہ وہ عالم غلط فیصلہ نہیں کرے زمین تھی ہندوؤں کی حقیقت زمین ہندوؤں کی تھی مسلمانوں نے شور ڈالا ہوا تھا کہ نہیں ہم مسجد ڈالیں گے اس عالم کو بلاؤ جو فیصلہ کر دیں منظور ہے عدالت نے نوٹس بھیجا تو دیوبند کے علماء انگریز سے انتہائی نفرت کیا کرتے تھے انہوں نے جواب لکھا کہ میں آپ کی عدالت میں آ کے گواہی تو حق سچ کی دینا چاہتا تھا لیکن میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ کسی انگریز کی شکل نہیں دیکھنی وہاں مجھے تیری شکل دیکھنی پڑے گی لہذا میں معذور ہوں میں تیری عدالت میں نہیں آنا چاہتا پھر اس جج نے نوٹس بھیجا آپ تشریف لائے میری طرف پیٹھ کر کے گواہی دے دیں میری طرف رخ نہ کرنا پیٹھ کر کے گواہی دے دینا عالم صاحب آ بڑے مسلمان بھی ساتھ کے ہمارا مولوی ہے مسجد کے حق میں بولے گا مندر کے حق میں تھوڑا بولنا ہے اس عالم نے ہندو بھی آ بڑے مسلمان آئے تو وہ جو عالم دیوبند کے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا وہ عالم جب عدالت میں آئے انہوں نے پیٹھ دی اور اپنا بیان کی دیا انہوں نے کہا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے مسلمان دینگا مشکی کرتے ہیں حقیقت زمین ہندوؤں کی ہے ان کا مندر اس میں بن جانا چاہیے ہندو تو بڑے خوش ہوئے مسلمانوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی پھر جس طرح عادت ہوتی ہے لوگوں کی لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی وہ مولوی بھی گیا اس نے ہندوؤں سے پیسے لے لی ہوں گے اور ہندوؤں سے پیسے لے کے جھوٹی گواہی دے دی ہے مولوی نے باہر جو نکلے کوئی اس کوئی اس عالم کو یوں کھینچتا ہے کوئی اس کو یوں کھینچتا ہے مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے تم نے ہماری سالا کیا کرایہ کھیل تم نے تباہ کر دیا ہے مسلمان مقدمہ ہار گئے ہندو مقدمہ جیت گئے مسلمان مقدمہ ہار گئے عالم نے ایک لفظ کہا وہ لفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جب مسلمانوں نے کہا مسلمان مقدمہ ہار گئے ہندو مقدمہ جیت گئے تو عالم صاحب کہتے ہیں یہ میں مانتا ہوں کہ مسلمان مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا ہے مسلمان مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا ہے اس لیے کہ اسلام نے عدالت میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم ہمیشہ گواہی دیتے ہیں تو سچی گواہی دیا کرتے ہیں اسلام کے ماننے والے جھوٹھی گواہی نہیں دیا کرتے کہتے ہیں جتنے ہندو کیس لڑنے والے تھے سارے کے سارے مسلمان ہو کے کہتے ہیں مل کے مسجد بنائیں جب بھی بات کرو فاد لوڑ ادل کی کرو ولو کا نظا قربا اگرچہ بات تمہارے قریبی رشتے داروں کے خلاف کیوں نہ ہو اس میں انصاف کو ملحوظ خاطر رکھو ظلم نہ کرو اس میں ڈنڈی نہ مارو انصاف کے ساتھ بات کیا کرو بب یہ دلہ اور اللہ کے وعدے کو کیا کرو پورا کرو کون سا وعدہ السطو بے ربکم. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے کہا تھا بلا تو ہمارا رب ہے یہ وعدے سے مراد ہے جب بندہ کلمہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اپنی زندگی اس کلمے کے مطابق گزاروں گا اپنا مرنا پرنا نبی پاک کی شریعت کے مطابق گزاروں گا اپنا اٹھنا بیٹھنا نبی پاک کی شریعت کے مطابق گزاروں گا اگر کوئی بندہ کہے مولوی صاحب آپ یوں ہی کہتے ہیں ہم نے کوئی یہ اقرار کیا ہے ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہے جب آدمی کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح کا جب مجلس لگتی ہے تو نکاح میں مولوی صاحب کہتے ہیں فلاں لڑکی اتنے حکمار کے بدلے فلاں گواہوں کے سامنے میں نے تیرے نکاح میں دی اور دولہ کہتا ہے میں نے قبول کی قبول کر کے گھر آ گیا دوسرے دن تیسرے دن مہینے کے بعد بیوی بی کہتی ہے کپڑے بھائی میرے کپڑے میری رہائش میرا کھانا میری جوتیاں تو وہ کہتا ہے میں تین قبول کیتا سی تیرے کپڑے قبول نہیں سن کیتے یہ کپڑے کہاں میں نے قبول کیے یہ تیری جوتیاں یہ تیرا مکان یہ تیری رہائش میں نے قبول کی تھی تو وہ آگے سے کہے گی جس وقت کہا تھا نا قبول ہے اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی قبول کر لیا تھا تم نے ساری چیزوں کو جب بندہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں یہ ساری چیزیں آ گئیں کہ میں اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاروں گا اللہ سے کلمہ پڑھتے ہوئے جو وعدہ تم نے کیا اس وعدے کو پورا کرو ظالم و یہ تمہیں اللہ تعالی حکم دیتا ہے لا اللہ کم تاکہ تا تم نصیحت حاصل کرو اصل مقصد کی طرف ہم آ رہے ہیں جی پھر ایک دفعہ پلٹیے شرک مت کرو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ کسی جان کو نہ حق قتل مت کرو یتیم کا مال نہ کھاؤ ماپ اور تول پورا کرو جب بھی بات کرو یا گواہی دو تو انصاف کی گواہی دو اللہ کے وعدوں کو پورا کرو انہذا سراتی مستقیمہ انہذا سراتی مستقیمہ بے شک یہ ہے میرا رستہ سیدھا یہ ہے میرا رستہ سیدھا کون سا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہو مت بناؤ ماں باپ کی نافرمانی مت کرو اولاد کو قتل مت کرو کسی کو قتل مت کرو پورا تولو پورا ماپو عدل کی گواہی دو سچی گواہی دو اللہ کے وعدوں کو اللہ کے عہد کو پورا کرو یتیم کا مال نہ کھاؤ اپنے اصلاح کرو عقائد بھی صحیح ہو تمہارے یہاں اعمال بھی صحیح ہو ہمارے احکام کو بھی مانو جن باتوں سے ہم نے روکا ہے ان باتوں سے رک جاؤ اناذا سراتی مستقیمہ بے شک یہ ہے میرا رستہ سیدھا فتب ہو اسی کی پیروی کرو فتب ہو اسی کی تابے داری کرو اسی کی پیروی کرو وَلَا تب اس کو اور رستوں کے پیچھے مت بھاگو یہودیوں کے رستوں کے پیچھے عیسائیوں کی رستے کے پیچھے غیر مسلموں کے رستوں کے پیچھے یا وہ لوگ جو بدا کی یاد کرتے ہیں ان کے پیچھے مت بھاگو فَتَفَرَّقَ کا بھی کم وہ رستے تمہیں سیدھے رستے سے ہٹا دیں گے وہ رستے تمہیں سیدھے رستے سے جدا کر دیں گے زال کم بِهِ اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے لال تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بنو بھائی یہ بیمار ہیں حاجی ہمارے ملا محمد حنیف صاحب یہ ہمارے بڑے دوست ہیں ہمارے نماز, نمازی ہیں ان کی بیوی بیمار ہیں دل کا انہیں اٹیک ہوا ہے ان کے لیے دعا کریں گے یہ کہتے ہیں کہ کسی ہماری بہن نے بھیجا ہے کہ ان کا بھائی سعودی عرب میں سخت بیمار ہے ان کے لیے ہم دعا کریں گے سنا ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد دکانیں بند کر دینی چاہیے اگر جو بند نہ کریں تو روزی حرام ہوگی جبکہ سنا ہے نبی اکرم کے دور میں ایک اذان ہوتی تھی مسئلہ ذرا کھول کے بیان کریں ایک آزان جو ہوتی تھی یہ اب جو ازان دوسری دی گئی ہے خلفائے راشدین نے جو آزان دلوائی ہے نبی پاک نے فرمایا میری سنت پہ عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو جب جمعے کی پہلی آزان ہو جائے اس کے بعد کاروبار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ایک شخص امام منیفا کا مقلد ہے تمام مسئلے سے واقف ہے اس کی بیٹی کو تین طلاق ہو چکی ہے وہ یہ ذین رکھتا ہے اسے الدیث کے مسئلے کے تحت دوبارہ وہیں بھیج دیں آپ برائے مہربانی قرآن و سنت کے مطابق اس کے بارے میں بیان فرمائیں جس آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیے ہیں تین طلاقیں اس کی بیٹی کو ہو گئی ہیں اور وہ حنفی مسلح کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اب وہ اہلسوں کی طرف بھاگتا ہے صرف اس لیے کہ بیٹی اس طرف چلی جائے یہ ساری زندگی زنا ہوگا اور جتنی اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الحرام ہوگی اور اگر اس باپ نے تین طلاقوں کے بعد اپنی بیٹی کو خامند کے گھر بھیج دیا تو تمام برادری والوں کو اور اس کے دوستوں کو چاہیے کہ اس بندے کے ساتھ بائی کر اس کے ساتھ لین دین مت کریں اگر سارے لوگ اس کے ساتھ لین دین جاری رکھیں گے ہو سکتا ہے جب اللہ کا عذاب آئے تو تعلق رکھنے والے بھی اس کی لپیٹ میں آئے چند دن پہلے بلاک نمبر پچیس میں ارس ہوا مسلمان مرد اور عورت قبر کی پوجا کرتے ہیں میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھی ہن حیران ہوئے ہو قبر پر سجدہ کرتے ہیں قبر کو چومتے بھی ہیں وہاں چینی پڑی تھی اسے کھاتے ہیں پھر اہلے تو چینیوں تے مٹی کھاندے نے پھر قبر کے اوپر گلاف کو اپنے جسم پر ملتے ہیں حضرت صاحب میں تو دیکھ کر حیران رہ گیا کیا قرآن و حدیث میں عرس لگانا قبر پہ سجدہ کرنا چومنا ٹھیک یہ سب بدعت ہے عرس وغیرہ قوالی قبر کو پختہ بنانا چادریں چڑھانا کم کمے اگر اگربتیاں جلانا قبر کو غسل دینا یہ سب بدات ہیں نبی پاک سے اور صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں لوگ کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے گل نہ کی کرو اس میں بن جاتی ہے تھوڑے سے تکبر کی بات بن جاتی ہے میں کہتا ہوں میں تکبر کے لیے نہیں کرتا ان لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہتا ہوں خدا گواہ ہے نبی پاک سے اور صحابہ کرام سے ارس لگانا پکی قبر بنانا اگر بتیاں جلانا قبر کو غسل دینا قوالی کروانا اس کا کوئی ثبوت ہو کوئی ثبوت نہیں ہے کسی صحابی نے نبی پاک کی قبر پہ ارس نہیں لگایا قبر کو غسل نہیں دیا قبر کو سجدہ نہیں کیا اور سجدہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے کسی صحابی نے قرآن میرے سامنے ہے سرگودے میں مولوی زندہ ہیں مر نہیں گئے ہیں جاؤ کل ان مولویوں کے پاس چلے جاؤ پوچھنا مولویوں سے ایک لاکھ سے زائد صحابہ ہوئے کسی ایک صحابی نے نبی پاک کی قبر کو بھی ہاتھ نہیں لگایا نہیں چھوا نبی پاک کی قبر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے مٹی اٹھانا بڑی دور کی بات ہے کسی صحابی نے نبی پاک کی قبر کو ہاتھ نہیں لگایا اس لیے کہ صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہمارے پیگمبر نے قبر پرستی نہیں سکھائی خدا پرستی سکھائی ہے سجدہ قبروں کا نہیں سجدہ اللہ کا کرنا جب قبر میں مردہ زندہ نہیں ہوتا ماشاءاللہ مردہ زندہ نہیں ہوتا سن رہے ہو سن رہے ہو مردہ مردہ زندہ نہیں ہوتا پھر مردہ کا اکا رہ گیا جب قبر میں مردہ زندہ نہیں ہوتا تو من کے نکیر کے سوالوں کا جواب کیسے دیتا ہے یہ جاوانگے تھے بچوں پتہ لگے گا اے قبر جاوانگے تے سمجھ آئے گی وہ جواب کیسے دیتا ہے فی الحال اتنا عقیدہ رکھو عزاب القبر حقن عذاب القبر حق کن. اگلی باتوں میں مت پڑھو مولوی تمہیں الجھانا چاہتے ہیں مولوی تمہیں الجھائیں گے اگلی الجھن میں مت پڑھو اتنا عقیدہ رکھو عذاب القبر حق کن. قبر کا عذاب کیا ہے حق ہے کہاں ہوتا ہے جا مانگے تو پتہ لگے باقی یہ جو مردہ زندہ ہو جاتا ہے یہ بھی گل کوئی نہیں پھر وہ مردہ کا ہے کھا؟ مردہ زندہ ہو گیا کیا, ٹی وی بے ہے بے کی سردار ہے صرف بے حیائی نہیں ہے بے کی سردار ہے یہ جو لوگوں کی نسلیں اب خراب ہو رہی ہیں اولاد جو خراب ہو رہی ہے اس کی سب سے بٹ... میں حیران ہوتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت میری امت پہ آئے گا ہر گھر میں ناچنے والی اور گانے والی ہوتی سوچتے تھے کہ ہر گھر میں ناچنے والی شریفوں کے گھر بھی تو ہوتے ہیں ہر گھر میں گانے والی اب جب ریڈیو آیا ٹیپ ریکارڈ آئے پھر ٹی وی آیا تو نبی پاک کی پیشن گوئی کی صداقت پہ مہر لگی کہ ہر گھر میں ناچنے والی اور گانے والی موجود ہے اچھے بلے نمبر بڑا شیطان بڑا حرامی بڑا حرامی ہے بڑے اچھے اچھے لوگ بڑے شریف لوگ بڑے اچھے لوگ وہ بھی جب ٹی وی خریدتے ہیں دوسرے لوگ پوچھتے ہیں اور ہا جی جی تے کل منع کرتے آئی آج تے گھر بھی ٹی وی آ گیا وہ جی کی کریے جی بچے در تر جاتے سن بچے چلے جاتے تھے دوسروں کے گھر وہ سا کمتری میں مبتلا ہوتے تھے اسی کیا بہ بے یہ صحیح بے گھر اپنے لے آئی پتر پھر ہی بیٹھے رہے ہیں یہ شیطان ایک چکر چلاتا ہے تو ٹی وی بے حیائی ہے بے حیائی پھیلانے کا آلہ ہے اس کے ذریعے سے یہ اریا یہ فہاشی یہ نیم برہنہ لباس پھر ہماری بہنیں اس کو دیکھا دیکھی اس قسم کا لباس سلوانے لگتی ہیں اس قسم کا لباس پہننے لگتی ہیں یہ بے حیائی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اللہ تعالی پچھلے درس میں آپ نے حیاتی مماتی کے بارے میں بحث کی جو کہ فی زمانہ موزوں نہیں اس سے ایک ہی طریقے فکر میں اختلاف نظام پیدا ہو رہا ہے درس میں ہم لوگ صرف شڑک اور بدت کے خلاف قرآن مبنی تحقیقی درس سننے کے لیے آتے ہیں جو کہ دین پر ڈاکہ کے مترادف ہے آج کے دور میں ویسے بھی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے آخری حد پر پہنچ چکے ہیں حیات و ممات کا مسئلہ کوئی شری مسئلہ نہیں ہے یہ اختلاف قرون الا سے چلا آ رہا ہے جبکہ دونوں نظریوں کے حامیوں کے پاس دلائل موجود ہیں جو کہ قرآن عزیز نبی اور مشتمل ہے شیخ القرآن مولانا عبدالسلام رستم بھی حیات اور رومات کے مسئلہ پہنچ جاتے ہیں تو خاموشی اختیار فرماتے ہیں یہ سارا کوئی پٹھان بھی رہا ہے اور جماعت کا تو خاموشی اختیار لہذا آپ سے عرض ہے کہ جو مشن آپ نے شرکیات و تو کے خلاف شروع کیا ہے اس کو جاری رکھیں فروئی مسائل میں اجھنے کی بجائے شری مثال مسائل بیان کریں میرے بھائی دیکھیں میں نے گزشتہ درس میں جو کچھ بیان کیا اس میں میں نے کوئی منفی رنگ اختیار نہیں کیا تھا میں نے اپنے لوگوں کو ایک بات سمجھائی ہے کہ ہم نبی پاک کی حیات کے قائل ہیں اور حیات وہ مانتے ہیں جو سب سے اعلیٰ عرفا اولا اشرف بہترین حیات ہے اور وہ جنت الفردوس کی حیات ہے میں نے تو یہ بات سمجھائی ہے منفی پہلو کی طرف میں نے توجہ نہیں دی ہے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں سرگودا شہر میں ہمارے مہربانوں نے جگہ جگہ ایک مہم ہمارے خلاف شروع کر رکھی ہے جس میں ہمارا نام لے کر ہم پہ تنقید کی جاتی ہے میں اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہوں آپ کا یہ پرچی جو ہے یہ لائے کے توجہ ہے میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ انہی ہی موضوعات پر درس قرآن کو پابند رکھا جائے جس سے لوگوں کے ذہن الجھے نہیں بلکہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو انشاءاللہ اللہ اس طرح کریں گے اے بھائی اے مجاہدین کا جو اخبار ہے ضرب مومن وہ باہر لے کے کھڑے ہوں گے اس میں بڑی جہاد کی خبریں ہوتی ہیں آپ لے کے جائیں گے ساڑھے سات بجے نماز ہوگی دعا کر لیں الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ وسلم وسلم و صحابی اجمعین ربنا فنیا حسنت حسنت بنار اللہ یار ہمر راہمین ارحم علینا یا کئیوں بیرحمت ہمارے حاجی محمد انیف صاحب اقبال کالونی والے ان کی بیوی سخت بیمار ہیں ان کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کی زوجہ محترمہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرمائے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کام لطا فرمائے ہمارے لیے بھی دعا کیجئے اپنے لیے بھی دعا کیجئے کبھی کبھی دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہم جو, جو سلسلہ جو کرتے ہیں اس میں کوئی غلط نیت دلوں میں شامل نہ ہو جائے اللہ تعالی ہماری نیت کو بھی صحیح رکھے آپ کی نیت بھی اللہ صحیح رکھے اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو قرآن کا درس دیتے ہیں اللہ راضی ہو اللہ راضی ہو جائے یا اللہ تیری رضا چاہتے ہیں تُو اپنے فضل کا معاملہ فرما تیری رضا کے لیے میرے اللہ کرتے ہیں اگر کبھی کوئی تکبر کا جملہ فخری یا جملہ ہماری اس گندی زبان سے یا اللہ کبھی نکل بھی گیا ہو ہم تو اسے معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہم تو اسے معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے تو ہمیں مواف فرما دے ہماری نیتوں کی اصلاح کر دے میرے اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح کر دے میرے اللہ اصلاح نیت فرما تیری رضا کے لیے جو کام ہو مولا وہ تیری رضا کے لیے ہو. اس میں اس کے علاوہ زد کسی سے نہ ہو بغض کسی سے نہ ہو حسد کسی سے نہ ہو دشمنی کسی سے نہ ہو اداوت کسی سے نہ ہو حسد کے لیے یا اللہ یہ وقت ہم خرچ کریں گے یہ رائے گاہ جائے گا میرے اللہ کسی کی ضد کی وجہ سے خرچ کریں گے مولا میں ان لوگوں کا وقت بھی ضائع کروں گا اپنا وقت بھی ضائع کروں گا تو بھی مجھ سے پوچھے گا یا اللہ ضد سے بچا حسد سے بچا اناج سے بچا نیت صحیح کر دے میرے اللہ نیت کی اصلاح کر دے میرے اللہ نیت یہ ہو کہ توی ہو جائے نیت یہ ہو کہ تو راضی ہو جائے اپنی رضا کے لیے یہ کام کرنے کی توفیقتا فرما یہ لوگ جو دور دراز کے علاقے سے آئے ہیں یا اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرما یا اللہ یہ وقت جو لگاتے ہیں ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے یا اللہ قیامت کے دن ان کا ذخیرہ بنا دے یہ وقت یہ جو قرآن پہ صرف کرتے ہیں اور ان کو یاد بنا یا اللہ ان کو دعی بنا یہ آگے دعوت دینے والے بن جائیں یہ آگے لوگوں کو دعوت دیں تاکہ لوگ قرآن کی طرف پلٹیں لوگ قرآن کو سیکھنے کی طرف آئیں وہ صلی اللہ علیہ وعلی وعلی